حلام نبی اللہ يا نور اللہ بچے بٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ انمول ہی لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں الحمدللہ عید کے پہلے دن بھی یہ سلسلہ ہوا دوسرے دن بھی ہوا اور آج عید کا تیسرا دن ہے اور آج بھی یہ خوبصورت سلسلہ لے کر حاضر ہیں آج بھی انمول ہیرے ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ہمارا اسٹوڈیو آلموسٹ فل ہو چکا ہے اور اس کے اندر الحمد خصوصی اسلامی بھائیوں کی بھی آمد ہے عمومی اسلامی بھائی بھی تشریف لائے ہیں سب کو مرحبا کہتے ہیں اور اس میں کئی ایسے ہیں جو ہمیں صرف سن پا رہے ہیں کئی ایسے ہیں جن کو اشاروں کی زبان میں سمجھایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ہمیں سن نہیں پا رہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے بب بلے اشارہ کر کے میں جو کہہ رہا ہوں وہ انہیں سمجھا رہے ہیں تو ان یہ سلسلہ کچھ اشاروں سے پہنچے گا کچھ سماعتوں سے پہنچے گا اور آج اس سلسلے میں ماشاء اللہ ہمارے رکن شورہ حجیف فضیل رضا تاری بھی موجود ہیں اور اس سلسلے میں ان ذہنی آزمائش جو آپ کو بہت پسند ہے سلسلہ یہ خصوصی ذہنی آزمائش اس کو کہہ سکتے ہیں میرے لیے بھی یونیک تجربہ ہے کہ کیا خصوصی اسلامی بھائیوں کے درمیان بھی ذہنی آزمائش ہو سکتا ہے تو دو ٹیمیں بنا دی گئی ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ ذہنی آزمائش بھی ہوگا کل ہم لوگوں نے فضل بھائی سے بڑی جس کو یوں کہیں کہ دردناک بھی کہہ سکتے ہیں دلوں کو چھو جانے والی بھی کہہ سکتے ہیں آنکھوں کو نب کر دینے والی گفتگو سن رہے تھے کہ ان خصوصی اسلامی بھائیوں کو کیا کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں اسی ان باتوں کو بھی آج کچھ اور سنیں گے اور آج ہم نے دو خصوصی انمول ہیرے بھی بلائے ہیں امید ہے کہ وہ پہچان گئے ہوں گے آپ کہ وہ کون ہیں وہ انمول ہیرے جو ہم مدری چینل کی اسکرین پر جنہیں کسی اور گیٹ اپ میں کسی اور انداز میں دیکھتے ہیں غلام رسول کے مدنی پھول کے اندر غلام رسول ہوتے ہیں ایک فیضان ہوتے ہیں اور وہ میں مدنی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں لیکن آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے پتہ نہیں وہ آتے نہیں آتے یہ بات کی بات ہے انتظار مجھے بھی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے دو سیٹس ان کے لیے ہم نے ریڈی رکھی ہے میری دائیں اور بائیں تو پتہ نہیں یہ اوپر سے آتے ہیں پیچھے سے آتے ہیں سامنے سے آتے ہیں کیسے آتے ہیں, ہیں کون یہ سب ان تھوڑی دیر بعد آپ دیکھ سکیں گے تو انشاءاللہ شاء آج ہمارے ساتھ رہیں مدری منع مدری منیا تو بالخصوص ہمارے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ آج آپ کو کچھ نیا دکھانا ہے کچھ نیا بتانا ہے امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تلاوت قرآن مجید سے ہم اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت ہوگی ناز شریف ہوگی اور پھر ان شاء آزمائش خصوصی اسلامی بھائیوں کا ہم ان شروع کریں گے جی اور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وذرك الذي أنقذ ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وهرك الذي أنقذ ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضع لا ریکسان ف نال رو سبحان اللہ سن الله اللہ سلحان اللہ چلے ماشاء اللہ اب ہمارے ناخوا اسلام پہ تشریف لے آئے ہیں آج ماشاء اللہ تین تین ناتواں ہمارے ساتھ ہیں تو کوئی کلام ایسا پڑھیں گے ہمارے عادل بھائی جو انشاءاللہ تینوں مل کے ہو سکتا ہے پڑھیں گے بلکہ ہم سب بھی مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ صلو اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ علی مل ابی بل پڑی پڑھے وسلح بولی کیا اور وسول وسل ملی کا ہر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> کی سما تمہارے وہ علی بن کی سما Amen. Uh -huh. سیما مشا ہم حضرت کا کلام ہم ان آشقان رسول سے اشاروں میں سن رہے ہیں مجھے تو وہ شیر یاد آ رہا ہے آج اشک میرے نات سنائے تو عجب کیا کبھی ہم نے سنا تھا کہ آنسو بھی نات سناتے ہیں مگر آج تو اشارے نات سنا رہے ہیں اور سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا یہ کیسے عاشق رسول ہے جو نبی پاک کی جو سنا ہے یعنی میں اور آپ بھی سنتے ہیں کلام مگر یہ ایگزیکٹلی exactly اس کلام کو اشاروں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر اس اشاروں کو خود بھی کر رہے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ان کے دل میں اس وقت عشق رسول کی شمع کیسی روشن ہوگی یہ سرکار علیہ صرط سلام سے کس قدر محبت کو محسوس کر رہے ہوں گے اعلی حضرت کے ان خوبصورت الفاظوں کو ہم سنتے ہیں تو جھومتے ہیں مگر واقعی ان الفاظ کو اشاروں سے سننا اور پھر اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ یہ باتیں تو کی جا سکتی ہے اس کے معاملات کو محسوس نہیں کیا جا سکتا میں تو بس یہی کہوں گا کہ اللہ ان عاشقان رسول کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اعلیٰ حضرت نے جو اسی کلام کے مکتے میں دعا کی ہے یہ مکتا دوبارہ سنتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم سب کے لیے بھی ان سب کے صدقے کے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے لوا کے تلے ہم سب کی کھلے زبا میرے آقا تمہارے لیے تین سوا تمہارے راک خود رضا تی سوا ان نعت خوانوں کے لیے ماں دل سے دعا ہے اللہ ان سب کو سلامت رکھے اور ان کی صدا خانی بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ہیں انمول ہیرے اور اس سلسلے کو کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے زبان کی قدر محسوس ہو آنکھوں کی قدر محسوس ہو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی قدر محسوس ہو اور اس کے باوجود ان کی ہمت دیکھ کر ہمیں شکوے اور شکایت کی عادت سے ہماری جان چھوٹے ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. اور بعض اوقات یہ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے جو یہ شکوا کرتے نظر آتے ہیں کہ میری آواز اچھی نہیں ہے میں نات کیسے پڑھوں میں چینل پر نہیں آ سکتا مجھے سلیکٹ نہیں کیا جاتا یا مجھے آگے نہیں بڑھایا جاتا پیارے آکا کی صنع خانے کے لیے زبان بھی ضروری نہیں ہے آج انہوں نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ نبی یہ پاک علی صلاحت وسلام کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آنکھیں بھی ضروری نہیں ہے اصل ب دل کی ہے دل کا کنیکشن ہونا چاہیے کہتے ہیں نہ کسی کے رقص پہ تنز کر نہ کسی کے رنج کا مذاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز دیں یہ مزاج عشق رسول ہے کیا معلوم کتنے زبان سے نعت پڑھنے والوں سے زیادہ برکتیں یہ اشارے وارے لے جاتے ہوں کیا معلوم ان کا کنیکشن مدینے والے آقا سے کیسے جڑ جاتا ہو اور ان کی ان اشاروں کی نعت دربار وصالت میں کیسے مقبول ہو جاتی ہو مجھے وہ بڑھیا کا واقعہ یاد آ جو امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب رفیق الحرمین میں بھی لکھا اور غالباً آشقان رسول کی ایک سو شکایت میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بڑھیا جو تھی وہ دربار رسالت میں حاضر ہوئی بہت سارے ناظرین کے لیے جو اہل احمدی جانے والوں بالخصوص تھوڑے دنوں کے بعد اب حج کا سفر شروع ہونے والا ہے جو حج پر جانے والے اس غور سے سنے کہ وہ بڑھیا جو تھی وہ دربار رسالت میں جب حاضر ہوئی اور آکا کی بارگاہ میں اس نے جب اپنے بیسی انداز میں سلام پیش کرنا شروع کیا اپنی ارتجا پیش کرنا شروع کی تو اس کے برابر میں ایک اور خاتون آئی اور بڑے القابات کے ساتھ کتاب کھول کر عربی میں فصیح ہو بلیغ زبان میں وہ سلام پیش کرتی رہی وہ بڑیا سوچنے لگی کہ میں ان پر بڑھیا مجھے تو صحیح مانوں میں عربی بھی نہیں آتی میں نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کروں پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں دل چھوٹا کر کے غم زدہ ہو کر وہ اپنے گھر آ گئی رات تو گھر پر آ کر کیا سوئی مدینے والے آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا مایوس کیوں ہوتی ہو ہم نے تمہارا سلام سب سے پہلے قبول کر لیا ہے جہاں اللہ دربار رسالت میں دل دیکھا جاتا ہے اور یقین کریں میں اپنی کیفیت آپ تو باہر اسکرین پر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے اپنے گھر میں چینل پر دیکھ رہے ہوں گے میں اپنے سامنے جب انہیں دیکھ رہا ہوں تو بہت سا میں یقین کریں یوں کہتے نا کہ اپنے اوپر بہت ضبط کر کے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ورنہ جی چاہتا ہے آج یہی اشارے کرتے رہیں یہی ہمیں کچھ بتاتے رہے ہم انہیں سے سیکھتے رہیں اور اللہ ان کے سب کے ہماری مقفرت فرما دے آلیا اللہ آلیا. اپنی نئے متوں کا شکر ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے اور میں ایک بار پھر ہمارے رکن شورا فضیل بھائی اور ان کی پوری مجلس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ بہت بڑی خدمت ہے بلکہ ہمارے ذمہ داران جو اس مجلس میں آنے میں اگر کچھ کمزوری دکھاتے ہیں کچھ سستی دکھاتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں یہ نہ جانے کتنی بڑی نیکی آپ کما سکتے ہیں کہ آپ خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس میں اگر شامل ہوں ان کے اشارے سیکھیں وہ مولگین اخراج تحسین کے مستحق ہیں جو بول سکتے ہیں جو سن سکتے ہیں مگر انہوں نے اشارے سیکھے ہیں اور اشارے سیکھ کر انہیں سکھاتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی ماشاءاللہ اللہ کاوش ہے اللہ اسے قبول فرمائے مدری چل کے ناظرین آپ کی کالز بھی میں چاہوں گا کہ آپ کے تاثرات آج میں نے اشاروں سے نات سنی ہے محسوس کی ہے آپ نے کیسا محسوس کیا ہے اس کے بارے میں میں بھی چاہوں گا کہ آپ کی کالز آئے اور آج ہم رپن شرح بھائی سے بھی انشاءاللہ بدری لیں گے دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ وہ آپ کی جگہ پر آکر تشریف رکھیں اور جیسے یہ آ کر بیٹھتے ایڈجسٹ ہوتے ہیں فضیل بھائی کل ہماری بات ہو رہی تھی آپ نے بڑی جس کو کہنا کہ دل ہلا دینے والی باتیں کی کہ نابینا جو ہے اس کو کتنی ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں اچھا ان کے ساتھ آپ نے سفر بھی کیا ہے آپ نے بھی کچھ وقت گزارا ہے جیسے آپ نے کل ایک اپنی اگزامپل دی مثال دی کہ کھانا کھاتے ہوئے اس نے ہی نہیں چلانا شروع کیا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کھانا آ ہے اور کوئی ایسے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہوئے ہیں تو آپ بتائیں ایک تو یہی کہ مدر قافلے میں ان کے ساتھ سفر ہوا تو یہ بہت ساری چیزیں مطلب کہ اس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہے اور واقعی اللہ کا شکر ادا آدمی کرتا ہے اور نگاہوں کی اللہ سعودی نے جو میں آنکھیں اطاف فرمائیے کتنی بڑی نعمت ہے اس کی قدر واقعی ہوتی ہے تو اچھا ایک چیز جو یہ میں بتاؤں یہ دلچسپ بھی ہے جی ایک جی جو ہے جی جی ایک مرتبہ ایک نابینا نے کہا کہ جیسے مدنی قافلے میں سفر ہو رہا تھا جی جی ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا خصوصی مطلب میرے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام آباد مدنی قافلے میں جانا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو دیکھ نہیں سکتے ہو اسلام آباد جایا کہیں بھی چلے, چلے جائیں آپ کا کیا ہے آپ دیکھ تو سکتے نہیں ہے تو ایک بات جی جی جو انہوں نے بتائی وہ یہ جی کہ جیسے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسی جو جگہیں ہوتی ہے اس کی ہمیں معلومات ہوتی ہے نا کہ یہاں باغ ہے یہاں پر درخت ہیں جی اس طرح کا مطلب ماحول ہے اس طرح کی ہوائیں یہ ذرا اسٹوڈیو میں جی آواز کا تھوڑا پرابلم ہے تو یہ جی مائک, مائک دیجیے گا تاکہ اس مائک میں آپ بولے تاکہ ماشاءاللہ عوام بھی زیادہ ہے شاید ناظرین کو تو آواز جا رہی تھی یا اسٹوڈیو میں بھی آواز چلی جائے جی آپ نے کہا کہ نابینا نے کہا کہ میں اسلام آباد بدری قابل میں جانا چاہتا ہوں تو پھر آپ نے فرمایا آپ تو دیکھ نہیں سکتے پھر کیا تو یہ ای ایک اسلام بھائی نے بتایا میرے ساتھ نہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے بتایا یہ کہ وہ کہنے لگے کہ آپ تو کہیں بھی مطلب مدنی قافلے میں سفر کر لیں آپ تو دیکھ ہی نہیں سکتے کہ اسلام آباد کے سا ہے ایک عمومی ہوتا ہے جو دیکھ سکتا ہے تو اس کو ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسلام آباد جائیں اسلام آباد دیکھیں یا کشمیر دیکھیں پناہ علاقہ دیکھیں تو نابینا نا اسلام بھائیوں کا ایسا ہے کہ انہوں نے مطلب کہ بتایا کہ ہم وہاں جاتے ہیں اور وہاں کا ماحول ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اسلام آباد معلومات تو ہوتی ہے کہ اس طرح کا درخت ہیں یا وہاں باغ ہیں اس طرح کے روڈ بنے ہوئے ہیں تو ہم اس کا وہاں پہنچ کر اسکیچ بناتے ہیں ذہن میں اچھا ہاں اور تصور میں اس سے لطف لیتے ہیں کہ ہم ایک کے نہیں لے سکتے ہیں نہیں دیکھ کر نہیں لے سکتے تصور میں اسکیچ بنا کر اور اس کا مطلب لطف لیتے ہیں اچھا یہ تو نئی بات پتہ چلی کہ نابینا بھی پر فضا مقام پر جانے کی تمنا کرتے چلے ہوائیں تو محسوس ہوتی ہوں گی لیکن ایکزیکٹلی خوبصورتی تو نہیں دیکھ سکتے جی تو اللہ ہوگا جی اسکیچ اسی طرح کا بناتے ہیں کہ یوں ہوگا یوں ہوگا اور اس سے وہ لطف لیتے ہیں یہ ایک چیز انہ اللہ پتا چلیے چلے جناب لیکن اب آپ ہمارے ناظرین کو دیکھیں کل بھی دو دن سے سلسلے ہو رہے ہیں اور ان کی کاوشیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں علم دین سکھانے کی کوششیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کل میں نے ایک آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی اسلامی بھائی چاہتا ہے کہ ان خصوصی اسلامی بھائیوں کی میں خدمت کروں ان کے ان کے مدنی کاموں میں میں بھی حصہ ملاؤں تو کیا میں نے کوئی ایسی راہ دکھا سکتے ہیں جیسے آپ نے کل شاندار بات کی تھی اور میں تو کل سے کیوں سمجھے کہ اس پر غور کر رہا ہوں کہ ایک جامعت المدینہ اللہ کرے گا اور بھی بنیں گے لیکن پہلا ایک جامعت المدینہ بنانا ہے ہماری اس مجلس نے کہ جس میں نابینا اسلامی بھائی درس نظامی کریں گے صرف نابینا ہوں گے یا خصوصی اسلامیہ اور بھی ہوں گے یہ نابینا, نابینا نابینا بھائی بھائی کا ہوگا یہ ظاہر اس میں بریل لینگویج اور بہت ساری چیزوں کا اس میں کردار ہوگا تو یہ نابینا اسلامی بھائیوں کا درس نظامی یعنی علما نے بنایا جائے گا اور کل فضل میں نے ایک اور بات کہی تھی کہ اس کو بنانا بھی ان کی, ان کی پر ہوگا ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے بنانا ہوگا کہ وغیرہ اس طرح نہ ہو چڑھنے میں ان کو آسانی ہو اترنے میں آسانی ہو واش روم وغیرہ قریب ہو وزو خانے وغیرہ قریب ہو اور ہوں وہ وزو خانے اور واش روم میں جو احتیاطیں نابینا کے لیے ہوتی ہیں وہ سب رکھنی پڑیں گی جی جی جی تو یہ ایس ایک ایسا جامعت المدینہ بنانا ہے اللہ نے بہت سو کو بہت نوازا ہے تو فضل بھائی بتائیں کہ اگر ایسا کوئی جامعت المدینہ بنانا چاہتا ہو تو اس پر کتنے اخراجات آئیں گے اور اگر اس میں کچھ حصہ بھی لانا چاہتا ہوں کچھ آپ بتائیں خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس طرح کا جو ہے اس میں تو اب ظاہرے کے پہلے وہ جگہ ہمیں دیکھنی ہوگی کہ کس جگہ پر بنے گا اور پھر وہ رہائشی ہوگا جامع ٹھیک ہے نابینا پاکستان بھر سے وہاں پر آئیں گے ایک ہی بنائیں گے پہلے ہم پہلے کہاں کون سے شہر میں بنانے کا ارادہ شہر چوز کیا اب یہ بھی چوز نہیں کیا آپ کو جگہ بھی چاہیے اور اس پر عمارت بھی بنانی جگہ بھی چاہیے پھر عمارت بھی لیکن ہم کسی بڑے شہر میں بنائیں گے جو دعوت اسلامی کا جہاں زیادہ اچھا کام ہو آسانی سے ہم اس کو ہینڈل بھی کر سکیں چاہے کراچی مرکز رولی لاہور سردارآباد حیدرآباد جی آپ آگے چلیں آنا جانا بھی جسا جانا بھائیوں کو آسان ہو پھر وہ رہائشی ہوگا پھر بکیہ باتیں ہے تو آپ نے کر لی تو پورا ایک وہ جگہ کے حساب سے ملتی ہے کتنے ہمیں رومز بنانے کے حساب سے یہ سب ہمارا میں میں ایک اندازہ بتا دوں میرے حساب سے میرے حساب سے مدرسہ کے ناظرین ہمیں فی الحال آپ یو سمجھیے کہ شاید یہ ڈیڑھ سے دو کروڑ روپے میں زمین اور جامعہ کی تعمیر یہ دونوں ہو جائیں گے اگر آپ میں سے کوئی اس جامعہ تبدینہ کے لیے زمین دینا چاہتا ہے زمین ہم ہو سکتا ہے آپ کی زمین پر نہ بنائے ہم خود زمین خریدیں گے اس زمین کی رقم کوئی دینا چاہتا ہے تو یہ کتنا بڑا ثواب جاری ہوگا ہم ان شاء پھر آپ کو پلاٹ بتائیں گے اس کی قیمت بتائیں گے تو ایک آٹھ کروڑ کے آس پاس کی زمین ہو جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ ایک کروڑ یا ساٹھ ستر لاکھ اسی لاکھ تک اس کی تعمیرات ہوگی تو تقریبا دو کروڑ کا ایک, ایک جس کو آپ کے اجمالن بجٹ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ثواب جاری ہے کہ نابینا اسلامی بھائی کیا معلوم کچھ اسلامی بھائی یہ جامعہ بنانے میں مدد کرے اور یہ جامعات البدینہ بن جائے تو بننے کے بعد جو ہے وہ اللہ ہماری آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے لیے ہماری ناکوں سے دیدار مصطفیٰ نصیب فرما دے چلا آپ اب جناب آگے چلتے ہیں اور ہم ان دوسری بات کرتے ہیں جی اور کیا آپ کے کی اخراجات نے کچھ بار بھی بتایا جی جی اس میں ہمارا جو ہے وہ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے جی تو عموم اسلام بھائی ان کے تو پاکستان بھر میں ہی صرف میں پاکستان کا بتا رہا ہوں جی جی عمومی جو اسلائم بھائی ہے ان کے تو ہمارے پانچ سو کے اس پاس ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے خصوصی اسلائم بھائی ہے گونگے بہرے اور نابینا اسلائم بھائی ہے ان کے ستر مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں سبحان اللہ. ہر سبحان ہفتے اللہ. کو ستر مقامات کا مو بیش اگر ایک مقام پر ہم فی اسلامی ایک مقام پر اگر دس اسلائم بھائی بھی ہم لیں تو ٹوٹل شرا کا پورے پاکستان بھر میں ہمارے سات سو ہو جاتے ہیں پھر ان کی خیرخائی کی بھی ہمیں ترکیب کرنی ہوتی ہے کرایے کی بھی ترکیب کرنی ہوتی ہے تو کچھ خصوصی ایسے ہیں جو اپنا کرایہ بھی دیتے ہیں کچھ آدھا دیتے ہیں کچھ بالکل دے ہی نہیں پاتے ایسے بھی ہوتے لیکن اکثر ترکیب یہی ہوتی ہے کہ وہ کرایہ وغیرہ کی ترکیب ان کی نہیں ہوتی اور کھانا تو ظاہر ہے کہ ہمیں ہی ان کو کھلانا ہوتا ہے تو ایک اسلام بھائی کے اگر کھانے کے ہم پچاس روپے لگائیں وہ تیس روپے جو ہے اس کا کرایہ لگائیں تو یہ سات سو اسلام بھائی کے پاکستان بھر میں جو ہے وہ ہمارے چھپن ہزار روپے ہو جاتے ہیں ایک اجتماع ان کا کرایہ بھی اس میں ہوگا ان کا کھانا بھی اس میں ہوگا یوں مہینے میں چار جو ہے وہ اجتماع عموماً آتے ہیں کبھی پانچ بھی آ جاتے ہیں لیکن عموماً چار ہی آتے ہیں تو مہانا جو ہے وہ دو لاکھ چوبیس ہزار کا یہ خرچہ ہو جاتا ہے اور سالانہ جو ہے وہ چھبیس لاکھ اٹھاسی ہزار کا خرچہ ہو جاتا ہے یہ میں نے ایک موٹا حساب آپ کو ہفتہ وار اجتماع کا بتایا مہانا یہ سال بھر میں چبیس لاکھ روپے ہفتہ واقعی ہفتہ وار اجتماع میں خرچے اچھا یہ جو خرچے بتایا جا رہے ہیں نا بدنی چل کے ناظرین یہ جو اکاؤنٹ نمبر چل رہے ہیں آپ اس میں نہیں ڈلوائیں گے اگر آپ خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میسج کریں گے یا کال ریکارڈ کروائیں گے اپنا نمبر اور ایڈریس دیں گے ہمارے ذمہ خود سے رابطہ کریں گے یہ اکاؤنٹ نمبر چلائے جائیں مہربانی کر کے اگر آپ نے بالخصوص خصوصی اسلامی بھائیوں کی مدد کے لیے ان کے شعبے کی مدد کے لیے کچھ رقم دینی ہے تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں گے ہم پھر آپ کو اکاؤنٹ نمبرز آپ کے فون نمبر پر یا آپ کو میسج کر کے دیں گے آپ اس میں یہ رقم ڈلوائیں گے تو یہ مناسب رہے گا براہ کرم اس کو نوٹ رکھیے گا ورنہ آپ دعوت اسلامی کے جنرل اکاؤنٹ میں جو اکاؤنٹ نمبر آپ کو پتا ہے اس میں جمع کروائیں گے تو اس کو الگ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اور یہ شرعی احتیاطیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے جی فضل مزید اسی طرح کورسز کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہمارے اس میں نابینا اسلامی بھائیوں کا ایک کورس ہوتا ہے بارہ دن مدنی تربیتی کورس بارہ دن کے لیے ہوتا ہے اور ایک کورس ہمارا ہوتا ہے گونگے بہرے اسلائم بھائیوں کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے یہ بھی بارہ دن کا مدنی تربیت تربیتی کورس ہوتا ہے اسی طرح ایک کورس ہوتا ہے کفلے مدینہ کورس جس میں عمومی اسلائم بھائی شرکت کرتے ہیں مبلیہ کے لیے ہوتا ہے جو اشارے سیکھیں اس میں ان کو اشارے بھی سکھائے جاتے ہیں اور ان, میں ان کو خصوصی اسلائم بھائیوں میں مدنی کام کس طرح کرنا ہے ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے کس طرح انہیں مسجد میں لے کر آنا کس طرح مدنی قافلوں میں سفر کروانا یہ تربیت قفل مدینہ کورس میں ہوتی ہے اور جو خصوصی اسلامی بھائیوں کا اور نابینا اسلامی بھائیوں کے جو کورسز ہوتے ہیں اس میں نماز وضو غسل نماز کے فرائض واجبات شرائط وغیرہ یہ ساری تربیت ہوتی ہے اخلاقی تربیت کا بھی سلسلہ رہتا ہے تو کم و بیش پچیس اسلامی بھائی پر ایک ہمارا اس میں درجہ بنتا ہے بارہ دن کا یہ کورس ہوتا ہے تو اگر ہم ایک اسلام بھائی کی روز کی خیر خائی کھانے کے ایک سو بیس روپئے لگائیں کم و بیش ایک سو بیس روپئے خرچہ ہوتا ہے صبح ناشتہ بھی ہے دوپہر کا کھانا بھی ہے, رات کا بھی کھانا اور چھ سو روپئے اس کا کرایہ لگائیں کرایہ قرائے... پاکستان بھر سے اسلام جی بھائی آئیں گے تو کسی جی कر... جی کا چھ سو ہوگا کسی کو آٹھ سو ہوگا کسی کا پندرہ سو بیس میں لگے گا لیکن ایک اوسط ہم تعداد چھ سو روپئے لگائیں تو یوں جو ہے وہ کورس جو ہے وہ ہمیں اکاون روپے کا پڑتا ہے ارے واہ تو بہت سستا کورس ہو گیا کا ایک کورس تو آپ ہماری طرف سے لکھ لیں انشاءاللہ بارش کا پہلا خطرہ تو بننا پڑے گا نا یار تو کمال ہو گیا کہ جتنے اسلامی بھائیوں نے کورس کیا اور اس کورس کرنے کے بعد وہ کی تربیت کریں گے تو یہ تو بہت سستا سودا ہے میں تو کچھ لاکھوں کی بات سمجھ رہا تھا چلے ایک کورس تو لکھ لیں بھائی ان وہ ہم پیش کر دیں گے اور باقی اسلامی بھائی بھی اس اپنا حصہ اس سے بڑی شہادت کیا ہے کہ میں تو کہہ رہا ہوں کسی طرح ہمارا میں حصہ ملنا چاہیے کسی طرح ہم ان کے ساتھ دے سکیں اور اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے بالکل بالکل ملانا چاہیے اور اس میں ہمارے انشاءاللہ شاء عبد القادر بھائی کھڑے ہیں آپ ہیں یوسف باپو ہیں اس میں آپ ان کو حصہ دے سکتے ہیں ہم یہ چندہ کرنے جمع نہیں ہوئے میں آپ کو سچ بتاؤں ایسا کوئی پلان نہیں تھا کہ ہم خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس کے لیے کوئی چندہ مانگیں گے مگر میں سچ بتاؤں یہ ہمارے پیسوں کا نصیب ہے یہ ہماری ہمار, ہم پر اللہ کی مہربانی ہوگی کہ ان خصوصی اسلامی بھائی ان جن کو آپ کہیں کہ یہ کئی نعمتوں سے محروم ہیں اسلامی بھائی ان کی مدد ہم کسی طرح کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور یہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو شاید ہماری معذوریاں ہماری بیماریاں ہماری قرضداریاں ہماری بیماریاں پریشانیاں ہمارے ہم گھر میں بہت سارے پرابلمز ہیں ہمارے ہم گھر میں بہت سارے بیمار ہیں کیا پتہ ان کی مدد کرنے سے اللہ ہم سے وہ آفتیں دور کر دے تو یہ شاندار موقع ہے ہم چندہ کرنے نہیں جمع ہوئے تھے مگر میں چاہتا ہوں میرا ہر مدنی چینل کا جو نازر ہے مدری چینل کا ویور ہے وہ ویسے ہی دعوت اسلامی کو آپ نے مدد کی ہوگی مگر ان خصوصیوں کی مدد کر کے ان کے شعبے کو اور ترقی دے ان کا جلدی سے جامعہ بن جائے ان کے اندر اور کورسز ہوں ایک ایک پچہتر لاکھ بتایا گیا مجھے کل جب سے انہوں نے بتایا بھائی نے کہ آلموسٹ 75 لاکھ ساڑھے سات ملین جو ہے وہ خصوصی یعنی یہ گونگے بہرے نابینا اسلام بھائی پاکستان میں ہیں تو کتنی زیادہ مبلگین کی اور کتنی زیادہ ان کی تربیت کی حاجت ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اجتماعات میں آ کے نارملی نہیں سیکھ سکتے مدنی چینل پر بیٹھ کر ہی بعضوں کا جب دابینہ ہے یا جو بہرہ نہیں سن پاتے وہ کیسے سیکھیں گے تو ان تک جانا ہوگا ان کی تربیت کرنی ہوگی تو ان شاء بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مجھے امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی آپ سے رابطہ کریں گے ان میں بہت ساری کالز آئیں گی بہت ساری نیتیں آئیں گی اور مجھے بہت اللہ کی رحمت سے امید کہ آج ہی ان شاء اللہ ان ہمیں نابینا کے جو جامعت المدینہ بنانے کے لیے دو کروڑ روپے کی حاجت ہے میں سمجھتا ہوں اللہ کا کوئی ایک بندہ یا کچھ اسلام بہت مل کر یہ سعادت حاصل کریں گے اور ہمیں عید کی خوشیاں ہماری بھی دوبالہ کریں گے اور اپنے لیے بھی خوشیوں کا دنیا اور آخر میں سامان کریں گے ہم نے باؤن کی ترکیب بنا دی اور الحمدللہ للہ آپ کے ترغیب دلانے سے بارش کی بوندا بانی شروع ہو چکی ہے کہ اسلامی بہن نے بارہ کا اعلان فرمایا جو بھی دینا میں اس میں میں نے کہا نا کہ ہمیں ہم چندہ مہم کرنے نہیں جمع ہوئے ہم یہاں سلسلہ کرنے ہوئے تھے لیکن میں چاہتا ہوں ہمارا نصیب ہمارے پیسوں کا نصیب ہے کہ ہم اس شعبے میں کچھ اپنا حصہ ملائیں چلے جناب اب شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش کچھ اور فرانا چاہیں گے فضل بھائی تقریب اور ہے لی لی بل بل میرا خالی بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور بدری پھول لیتے رہیں گے کورس اکاون ہزار روپے میں ہو جاتا ہے کتنے موبائل لگی جس میں تقریبا ہوتے ہیں یہ پچیس چورکا میں پچیس چورکا کا اگر اشاروں کی زبان سکھائی جائے تو ففٹی ون تھاؤزینڈ روپیز میں اپروکسیمیٹلی یہ کورس ہو جاتا ہے تو یہ ماشاءاللہ ایک بڑا زبردست سوابے جاری ہے کسی مرحوم کے لیے بھی بندہ کر سکتا ہے اچھا جناب اب ہم شروع کرتے ہیں زینی آزمائی سیگمنٹ میرے پاس آ ہیں اچھا یہ رسالے میں ہاں اس کو میں چاہ تھا اسپونسر کروانا اور یہ ایک رسالہ جی یہ کتنے پیسوں میں ہو جاتا ہے یہ جو ہم نے یہ والا جو بنوایا تھا جو آپ کے ہاتھ میں بولیے جی یہ یہ نارمل رسالہ ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں جس کو ٹھیک ہے اور یہ بریل لینگویج میں جس کو محسوس کرنا پڑتا ہے میں اور آپ تو نہیں سمجھ سکتے لیکن کل ایک نابیرا اسلامی بھائی نے اس پر گویا ہاتھ لگا کر ہمیں پورا درد لے کر بتایا تھا تو یہ کتنے میں بن جاتا ہے یہ ایک سو اسی روپے کا ایک پڑھا تھا یہ تو ایک پڑھا تھا نا یعنی آپ اس کو جب نیا بنانے جائیں گے تو یہ کس کی کاسٹ ہوگی نا جی جی وہی اچھا یعنی یہ آپ کا کہنا یہ کہ یہ خرید نہیں سکتے کم سے کم کتنے بنانے پڑتے ہیں یہ ہم نے جب بنوائے تھے تین بنوائے تھے یعنی اگر ہمیں پر رسالا کوئی بنا کے دے ہمیں دینا چاہے تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک سو اسی روپئے کے تین سو پر, پر رسالہ بنا دے تو پھر ہم بانٹنا شروع کر دیں تین سو میں بنا دیتے ہیں یہ بریل لینگویج والے اچھا ایک سو روپے کا پڑا نہیں آپ سمجھے نہیں جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک کاسٹ تو ہمیں پڑتی ہے مثال کے طور پہ دس روپے کی لیکن اس کو ٹرانسلیٹ کروانے کا ایک الگ خرچہ ہے نا ٹھیک ہے نا اب یہ اس کو اس لینگویج میں کنورٹ کرنے کا خرچہ پہلے پتا چلتا پتا چلا اس کو پچاس روپے خرچ ہوتے ہیں وہ سب ملا کر ہی اچھا ایک سو اسی روپے کے اگر تین سو بنا لیے جائے تو آپ کی کاسٹ ساری کور ہو جاتی ہے تو دوسرے لفظوں میں میرا خیال ہے یہ ساٹھ روپے خرچہ بنے گا ایک کو اگر سے حساب میں کوئی تیز ہو تو چھتیس ہزار ایک روپے 55,000 روپیز اگر کوئی دے دے تو یہ 300 رسالے یعنی مختلف پھر ہم رسالے جو ہیں ٹرانسلیٹ کرنا کروانا شروع کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو کر دیں گے اس کو بنا دیں گے ویری گڈ تو یہ 55,000 میں تین سو رسالے کا ادب لے لیں تو اصاب بدر کی نسبت بھی ہو جائے گی تو آلموسٹ ففٹی فائیو ہمیں چاہیے کسی بھی ایک رسالے کو تین سو کی تعداد میں تین سو تیرہ کی تعداد میں بریل لینگویج میں بنانے کے لیے تو یہ بڑی آ آ آ شاندار بات ہو گئی تو چلے آ آ آ فیل بھائی ایک رسالہ بھی آپ شروع کر دیں اب انشاءاللہ ٹھیک ہے ایک اور رسالہ رسال بھی ہو گیا تو تین आ سو تیرہ ان رسالے آپ کسی بھی کوئی جو بھی آپ سمجھتے ہو تلاوت قرآن کے فضائل ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے تاکہ تلاوت کا شوق مزید دنوں میں بڑھے یا سنت کا جو بھی رسالہ ہو تو یہ چلیں چون روپے پچپن روپے یہ ہو گئے اور تقریباً بتائے تھے نے کورس کے روپے کورس کے تو یہ ماشاء ایک ایک لاکھ روپے کا پیکج بہت سارے لے سکتے ہیں تو کئی رسالے آ جائیں گے کئی کورسز ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ کام آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا مہربانی ہے جو بھی بتائیے گا کالس آئے تو مجھے بتائیے گا شروع کرتے ہیں سیگمنٹ شروع کرتے ہیں کہ کون کون سے سیگمنٹ ہیں پہلا سیگمنٹ ہے ٹوٹل چار سیگمنٹس ہوں گے اچھا یہ کمال یہ کہ ذہنی آزما کا ہوسٹ میں ہوں مگر اصل ہوسٹ تو یہ ہیں کیونکہ یہ اشارہ کر کے بتائیں گے جو میں کہہ رہا ہوں میں تو ان سے ڈائریکٹ بات بھی نہیں کر پا رہا تو چلے جناب اب آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ پہلا سوال کریں گے ہم ٹیم مکی سے آپ مکی ہیں اور آپ کی ٹیم کا نام مدنی ہے ٹھیک ہے جناب اچھا آپ میں سے جو بول سکتے ہیں وہ بول کے بتائیں گے اور جو اچھا ٹرانسلیٹر translator... اچھا یہ اشارہ کریں گے اور آپ اشارے میں مجھے بول کے جواب دیں گے چلیں جناب ان کے سپوکس پرسن یہ ہیں اشارہ کر کے یہ جواب دیں گے اور یہ مجھے زبانی بتائیں گے کہ بھائی یہ تینوں ہی کے چھ اشارے سے بات کریں گے اللہ یہ ذہنی آزمائش واقعی خصوصی ذہنی آزمائش ہو رہا ہے پہلا سوال ہے ٹیم مکی سے بلندی پر چڑھنے کی دعا بتائیں اللہ جی ہے اللہ اکبر جی اللہ اکبر جواب درست دے دیا ہے اللہ اللہ دو نمبر حاصل کر لیے ہیں آپ نے ہر چیز کو سننے والا اور دیکھنے والا کون ہے اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا سننے والا اللہ تبارک متعالیٰ ہے جواب درست دے دیا ہے چلیں جناب بہت خوبصورت سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے اب باری ہے ٹیم مکی سے بلندی سے اترنے کی دعا بتائیں اپنی اللہ مخصوص اللہ آواز میں یہ جواب بھی دے رہے ہیں اور اس کو ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے بھی ملک بتا رہے ہیں ہم بھی سیکھتے جا رہے ہیں ہمارے پیارے اکال علیہ راتو السلام کا نام مبارک کیا ہے میں نام لکھ کے بتا رہے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم جواب درست دے دیا ہے چلے جناب اب سوال ہے ٹیم مکی سے بتائیے پانی پینے سے پہلے کون سی دعا پڑنی چاہیے بسم اللہ رحمان جب دے دیا ہے چلے جناب اب باری ہے ٹیم مدنی سے پیارے آکار اس رات وسلام کی ولادت باس عادت کس شہر میں ہوئی مٹے اللہ مکے شریف میں مکے شریف میں طواف کعبہ کا اشارہ کر کے بتایا جواب درست دے دیا ہے چلے جناب اب باری ہے ہمارے ٹیم مکی کے اسلامی بھائیوں کی اب بتائیے ہمارے پیارے نبی علیہ سرات وسلام کے والد محترم کا نام کیا ہے حضرت عبد اللہ رب اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جواب درست دے دیا ہے پانی پینے کے بعد کی دعا سنائیں الحمد الحمدللہ الحمد للہ ہر جواب درست دیا ہے اللہ غنی سارے جواب صحیح دے رہے ہیں آپ ذرا تھوڑا سا مشکل سوال ہے ہمارے پیارے نبی علیہ السلات وسلام کی ولادت باسہادت کس تاریخ اور کس مہینے میں ہوئی اردو بارہ تاریخ اور ربی النور کا مہینہ بارہ ربی ال کو ہوئی جواب درست دیا ہے وضو کے کتنے اور کون سے فرائز ہیں چار ہیں نمبر ایک چہرہ دھونا نمبر دو کونوں سمیت ہاتھ دھونا نمبر تین ستا سر کا مسئلہ کرنا نمبر چار ٹکن سمیت پاؤں دھونا جناب چار فرائز ہیں اور چاروں پرائز بتا دیے ہیں جواب درست دے دیا ہے چلے جناب یہاں تو پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں اور پانچوں درست جواب دے دیے ہیں اب دیکھتے ہیں یہاں کچھ سوال کرتے ہیں کون جواب دیں گے چلیں یہ تو وقت بتائے گا کہ کون جواب دیں گے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا ایک بہت خوبصورت لقب ہے جس کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں مجھے اپنے نام سے زیادہ پیارا وہ لقب لگتا ہے اچھا اس لقب اس لقب کو بھی بتائیں گے اور اس لقب سے اتنا پیار کیوں تھا یہ بھی بتائیں گے ہمارے نابینا اس لائب کا جواب دیں گے جواب. مجھے دے دیں مجھے یہاں مائک پڑے مائک دے دیں چلیں ماشاءاللہ اللہ تحفہ لے کر آئے بابو کیا نام آپ کا مائک میں لے کے بیٹا یہ جی جی جی میرا نام غلام مرزا اطاری ہے میں سردارآباد فیصلہ آباد سے تشریف لایا ہوں اکل ہی صلاح وسلام ایک مرتبہ حضرت علی علیم اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ زمین پر بیٹھے یا لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا ابو تراب تو اس دن کے بعد آپ کو یہ لقب اتنا پسند ہوا کہ لوگوں کو آپ نے یہ کہنا شروع کر کہ مجھے ابو تراب کے لقب سے چاہیے اچھا ابو تراب کے معنی کیا ہے مٹی کے باپ اے مٹی والے ابو تراب کے مانا بنے کے مٹی والے اور ابو تراب جو ہے وہ بڑا پسند آیا اب میں ایک اور سوال کروں گا اسی سے ریلیٹڈ آپ ہاتھ آگے بڑھائیں اب دیکھیں یہ بھی کتنا ایک معاملہ ہے کہ ان کو دیکھیں آپ کو تصویر بھی دی ہے مدینے کی مقدس پانی بھی دیا ہے اتنے مدینہ بھی تحفے میں دیا ہے آل ماشاء, اللہ، ماشاء اللہ اچھا اب یہی بات اعلی حضرت نے اپنے شیر میں کہی ہے یہ شیر کون سنائے گا کہ لکب ابو تراب ملا ہے نبی پاک سے اس شیر کو اعلیٰ حضرت نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا کوئی نہیں ہے سنانے والا محش پیچھے محش ہیں یہ پیچھے محش ہیں آپ پوچھ ہیں محمد مقاصد زمزم نگر حیدرآباد سے حاضر ہوں <واؤن> جی اس نے لقب خاک شہن شاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا جواب درست دے دیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیوٹیفل چلے جناب ایک اور ہمارے اسلامی بھائی نے مجھے میسج کر دیا ہے پاک پتن شریف سے ایک کورس کی رقم وہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ چاہا ہم اس پورے شعبے کو خود کفیل کریں گے انشاءاللہ شاء ہمارے ہمیں بھی ایک میسج آیا ہے کہ ترغیب دلانے پر بچوں کی والدہ اور بچوں کی نانی نے بارہ بارہ سو روپے کی نیت کی ماشاء چلے جناب اب چلتے ہیں ہم آ, ہمارے بتی کے ناظیر کی کال ہو تو بھی ہمیں بتا دیجیے گا چلتے اسکور بورڈ کی جانب ٹیم مکی اور ٹیم مدنی نے پانچ پانچ صحیح جوابات پر کیا حاصل کیا ہے دس دونوں نے حاصل کر لیے ہیں اب اگلا سیگمنٹ ہے تحریر کیجیے معاف کیجیے گا املی طریقہ اگلا سیگمنٹ ہے املی طریقہ باپوذرائے املی طریقے کے کچھ آپ کے پاس اچھا راہل بھائی کہاں ہیں چلیں عملی طریقے کا جی شروع کرتے ہیں عملی طریقہ جی عملی طریقہ انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں کیا عملی طریقہ ہے یعنی انہیں کیا عمل کر کے ہمیں بتانا ہوگا اس پرچی کے بارے میں چلے جناب عملی طریقہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس عملی طریقے میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا عملی طریقہ کرنا ہے ہمیں آ... وہ پرسیاں لے ہے پہلے جس میں عملی طریقہ لکھا ہوا جی یہ تحریر کیجئے تو بعد میں آئے گا عملی طریقہ پہلے وہ ہمیں پرسیاں دے دیجئے جی ذرا دودھ پاک پڑھ لیں سلو ار الحبیب چلیں اب آپ تینوں میں سے کون آئیں گے عملی طریقہ کرنے چلیں آ جائیں اچھا پرچی تو میرا خالی یہ نہیں پڑھ سکیں گے یہ پڑھ لیں گے یہ آپ پڑھیں گے چلے تو پرچی آپ نکالیں میں نکالتا ہوں پرچی آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ان کو بتانا ہے کہ انہوں نے سرما لگانے کا طریقہ میں بتانا ہے بہت ہی ایک منٹ ایک منٹ اب یہ سرما لگانے کا طریقہ ان شاء اللہ بتائیں گے کیمرے سے ان کو لیجیے گا اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک بتاتے کہ نہیں آپ ہمیں بتائیں گے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی بتائیے مدیرہ دو مرتبہ دوبارہ شروع سے کرے گا قریب کر لیں ہم. تاکہ یہاں بھی بسم اللہ سرما لگانے کا طریقہ کہ پہلے تین تین سیدھی آنکھ میں اور الٹی آپ دوسرا طریقہ ہے دوسری آنکھ میں دو دو سلائی آرام آرام دوبارہ بسم اللہ رحمان الرحیم تین تین پہلے سیدھے آنکھ میں اور الٹی آنکھ میں دونوں میں تین تین پھر دوسرا طریقہ ہے ایک آنکھ سیدھے آنکھ میں تین دوسری آنکھ میں الٹی آنکھ میں دو مرتبہ پھر دو دو مرتبہ دو نوں میں پھر آخری مرتبہ ایک سلائی آنکھوں میں گھمانی ہے تین طریقے سنت کے انہوں نے بتا دیے ہیں جواب بالکل درست دے دیا ہے دو نمبر حاصل کر لیے ہیں اب ان پہ سے کون آئے گا جائے بھائی آ جا میدان میں آ جائیں اچھا ان کو کہیں کہ یہ ہمیں سر میں تیل لگانے کا عملی طریقہ بتائیں گے چلے اب ٹھیک ہے ان سے بتائیں گے انہیں کیمرے میں لے لیں گے پہلے اچھا میرا خیال ہے ان کو بھی یہاں لے آتے ہیں کیونکہ آپ کو الگ لینا ہوگا نا آپ یہاں آ جائیں جی ہاں ادھر ادھر ٹھیک ہے ویری گڈ سر میں تیل لگانے کا طریقہ اللہ رحمانحم پہلے سیدھی آنکھ پہ بہوؤں پہ پھر سیدھی آنکھ کے پلکوں پہ پلکوں پہ پھر الٹی آنکھ کے بہوؤں پہ پلکوں پہ پھر مچھوں پہ پھر تیل اللہ خنڈ پڑ گا پھر ڈاڑی پر ٹھیک ہے سیدھی طرف اور بائیں طرف سوال یہ سمجھے نہیں ہے سوال سر میں تیل لگانے کا طریقہ ہے سر میں کیسے لگائیں گے جی جیسے پہلے بہوؤں پہ پھر الٹی آنکھوں پہ سیدھی آنکھوں پلبوں پہ پھر موچھوں پہ اچھا سر پہ کس سیدھی پھر دائیں طرف بائیں طرف بسم اللہ شریف پڑھ کے پہلے درمیان میں پھر دائیں اور پھر بائیں یہ انہوں نے بتایا ہے ویسے اگر داڑھی شریف بھی لگانا ہو تو سیدھی بموں پہ پھر الٹی بموں پہ پھر سیدھی پلکوں پہ پھر الٹی پلکوں پہ اور داڑھی شریف بھی دائیں اور بائیں کو یعنی دائیں سے چیزوں کو ابتدا کرنا یہ نبی یہ پاک کا ایک خاص طریقہ رہا ہے تو ہم سنت پر عمل کریں گے تو ان شاء تیل تو ویسے ہی لگاتے ہیں مگر سنت کے مطابق لگائیں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی جباب ان کا بھی ہم درست مان لیتے اچھا ماشاءاللہ مرحبا مرحبہ اب جناب دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم چلیں گے سکور بورڈ کی طرف یہاں بھی دو دو نمبر حاصل کرنی ہے مقابلہ بالکل برابر برابر جا رہا ہے مکی اور مدری ٹیموں کا تیسرے سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے دیکھیں گے سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے ماشاءاللہ اللہ بارہ بارہ نمبر ہو گئے ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے تحریر کیجیے یہ کیسے تحریر کریں گے اٹس امیزنگ دونوں طرف کے اسلائبہ سے گزارش ہے بورڈ پر آ جائیں اور اب ان سے پرچی نکلوائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تحریر کرنا ہے دونوں نے ایک ہی چیز تحریر کرنی ہے یا الگ الگ کرنی ہے جی شروع کرتے ہیں تحریر کیجیے درد ناپ آ جائیے. کون کریں گے تحریر آپ کی طرف سے مارکر کہاں ہے بھائی ان کو مارکر دے دیں ان کو لکھنے کے لیے مارکر دے دیجیے سلو علی الحبیب صل اللہ علیہ صلی صلا ہو لا انسل سر لاہو انسل آ سر لسل لاہو انسل سل علیہ انسل مہینوں کے نام لکھنا ہے اور آدھے پیج پہ لکھنا ہے یہاں لکھنا ہے اس طرف ان سے کچھ اور اسلامی مہینوں کے نام دونوں نے لکھنے ہیں اور وقت ان کا ہوگا ایک بار بس دیر کا ٹائمر موجود ہے اسلامی مہینوں کے نام آپ نے لکھنے میں جا کر روک دوں گا شروع کرتے ہیں اسلامی مہینوں کے نام کریں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اسلامی مہینوں کے نام اللہ بہت سارے بولنے والے لکھنے والوں کو بھی یہ نہیں پتا ہوگا پین نہیں کام کر رہا یہ لے لیں ان میں یہ طریقہ کہ ان کو اردو بہت مشکل سے آتی ہے اچھا اردو نہیں آتی ہے آسان ہوتا ہے محنت ہے اردو لکھنا آسان ہوتا ہے ان کو پڑھا دیا جاتا ہوگا نا اسکول وغیرہ میں جو ان کے اسکول ہوتے ہوں گے مکی اور مدری ٹی وی دیکھنا یہ ہے کہ کون پہلے جو ہے وہ یہ سارے ورڈز جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں ذرا اب انہوں نے پہلے لکھ لیے ہیں بارہ نام لکھ لیے ہیں اور وہاں بھی میرا خالے لکھ لیے ہیں چلیں بھائی چیک کرنا ہے محرم ذرا دور ہو جائیں گے جی کیمرے سے ذرا لیجیے گا محرم سفر ربی ال ربی جمادی الاول جمادی السانی رجب شابان رمضان شوال شبوال ذلقاد بارہ کے بارہ مہینے لکھ دیے جبابے دیا ہے میرے مہینوں کی کیا بات ہے اچھا یہاں دیکھتے ہیں محرم سفر ربی ال ربی جمادی الاول جمادی الآخر رجب شابان رمضان <تص> شبوال ذلقادا اور جناب انہوں نے رسول ہے انہوں نے بھی بارہ مہینے لکھتی ہے جواب دونوں نے برابر رول دے دیا ہے کی کی آپ کی کی کی کی کی کی جی بل میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو یہ کہ ان کے لیے واقعی اردو لکھنا کافی مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ ان کو یاد بھی ہے ہاں یاد بھی ہے یہ شاید بہت ساروں کو ہمارے بدریسل کے ناظرین کو بارہ مہینے یاد نہیں ہوں گے جنوری سے دسمبر تو ہمیں یاد ہے اسلامی مہینے یاد نہیں جو انہیں یاد ہیں اب تھوڑا سا مشکل سوال ہے اور اب میں ایک وقت پر آ کر اس مقابلے کو روک دوں گا جس نے زیادہ نام لکھے ہوں گے کیونکہ اب انہوں نے صحابہ اکرام کے نام لکھنے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب جتنے یاد کے لکھیں چلے جناب جی شروع ہو گیا وقت کا صحابہ کرام علی مردوان کے نام کسی ایک کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ انہوں لگا لیں ان کو کہیں سب کے ساتھ لکھیں گے تو دیر ہو جائے گی ان کو چلیں جناب یہ بھی اشاروں اشاروں میں سب جانا پڑ رہا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک ہی کے ساتھ لکھیں سب کے ساتھ لکھیں گے تو زیادہ لکھنا تو سب کے ساتھ ہی چاہیے لیکن چونکہ ہم مقابلہ کروا رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ نام آ سکیں اور ہم دیکھتے ہیں ان کو کتنے نام یاد ہیں مدرسل کے ناظرین اپنے آپ سے بھی پوچھیے اپنے بچوں سے بھی پوچھیے کہ ہمیں کتنے صحابہ کے نام یاد ہیں یہ خصوصی اسلامی بھائی ہیں جو دیکھ نہیں سکتے معاف کیجیے گا جو بول نہیں سکتے جو سن نہیں سکتے ان کو کتنے سارے صحابہ کے نام یاد ہیں بڑی تیزی سے نام لکھ رہے ہیں جناب اللہ یہ واقعی ان کے لیے تھوڑا سا سائز میں بھی وہ بورڈ چھوٹا ہے تو جھک کر لکھنا بھی تھوڑا مشکل ہے بیٹھ کے لکھ لے تو اور آسان ہو جائے گا ہاں دیکھتے ہیں کون زیادہ سا بائی کے نام لکھتے ہیں خصوصی ذہنی آزمائش جاری ہے مدنی چہر کے ناظرین میں جو کہہ رہا ہوں یہ بھی نہیں سن پا رہی ہے کمال ذہنی آزمائش جناب یہ اللہ غنی گنی چلے جناب ایک تو رک گئے ہیں فل اسٹاپ لگ گیا ہے کہ اور بھی لکھئے اگر یاد ہے تو اتنی ہی یاد ہیں چلیں جناب بس رک جائیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے کتنے لکھے ہیں آپ سب میرے ساتھ گنتی کریں گے ٹھیک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نن حضرت عبر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ حضرت عثمان غنی حضرت ابام حسن حضرت ابام حسین حضرت ابیر معاویہ حضرت ابیر حمزہ حضرت طلحہ حضرت عباس حضرت جابر حضرت خالد بن ولید حضرت جابر یہ دوبارہ لکھ دیے انہوں نے حضرت ابو حریرا تیرہ نام لکھے انہوں نے اب ادھر جاتے ہیں جناب حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق عظی اللہ تعالیٰ نو حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضیٰ امام, امام حسن امام حسین یہ بھی شاید حضرت عباس لکھنے کی کوشش کی حضرت عباس حضرت طلحہ حضرت ابو حریرہ حضرت ابیر معاویہ حضرت ابیر حمزہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت خالد بن ولید حضرت مصبن عمیر ان کے ایک زیادہ ہے سے دو نمبر ان کو دیے جاتے ہیں اے اے سنت بے نجم ہے اور ہے نہ رسول اللہ کی نجم ہے اور دا ہے رس رسول اللہ کی پکی کے اسلامی بھائی کچھ آگے بڑے ہیں چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں سکور بورڈ ہم کو کیا بتا رہا ہے جی سولہ نمبر ہیں مکی کے چودہ نمبر ہیں مدنی کے دو نمبر کا فرق ختم کرنا ہے اور اب آخری سیگمنٹ ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک اسلامی بہن جو ہے وہ آ, بلکہ آ, فیصل ہیں اسلامی بھائی ہیں اپنی والدہ کے لیے ام فیصل کے حصالے سب کے لیے اکاون ہزار روپے پیش کریں گے ایک اور کورس کے لیے مرکز لاہور سے ماشاءاللہ اللہ وہ امید ہے ہمارے ایم سی آر میں بھی میسجز بہت سارے آئے ہوں گے آپ اب اب دھوم دھام سے کورسز کروائیں اور زیادہ سے زیادہ کروائیں تاکہ پورے پاکستان میں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں ہم انشاءاللہ شاء جی اللہ پہنچیں نمازوں اور روزوں کا دینا چاہیں جی جی تو وہ بھی دے سکتے اس نہیں کے لیے نماز روزوں کا چیپٹر بہت مشکل ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے صرف اس میں آپ اپنی احتیاط ہمیں دیں اگر ڈکات دیں گے تو وہ بتا کر دیں گے تاکہ اس کو اپنے طور پہ اس کو دیکھ لیں گے اچھا جناب اب ہم چلتے ہیں یہ تین سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں آخری چوتھے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے ہم دیکھیں گے کس طرح مشتاق احمد اتاری بھائی ہیں لاہور سے اپنا نمبر بھی انہوں نے دے دیا ہے ایک کورس کی نیت وہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی لکھ لیں مشتاق احمد اتاری لابر قز لیا لاہور سے تو اللہ نے چاہا کہ یہ اب اسی طرح جو ہے وہ ایک رسالہ ہمارے یوسف صلیب بھائی غالب مدینہ شریف میں موجود ہے انہوں نے وہاں سے اپنی طرف سے میسج کیا ہے کہ میری فیملی کی طرف سے ایک رسالہ آپ ٹرانسلیٹ کرا لیں اور رسالہ واقعی بہت بڑا ثواب جاریہ ہے کیونکہ یہ کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ اس کی بار بار, بار برین لینگویج میں بنتے رہیں گے تو ایک رسالہ بھی لکھ لیں بھائی آپ کا انشاءاللہ تو دو رسالے ہو گئے چار پانچ کورس تو ہو گئے اللہ نے چاہا یہ بارش چلتی رہے گی اور ہماری اس مجلس کو اللہ وہ دیکھئے بہت سارا باکس بھی بھر گیا ہے دکھائیں بھائی ہمارے ناظرین کو یہاں اسٹوڈیو میں آنے والے بھی اسلامی بھائیوں نے خطیر رقم ہمیں جمع کرا دی ہے ہم سب اس میں حصہ ملائیں جی ہوں تو مجھے انشاءاللہ گا فکر نہ کریں ابھی تو تین چار تو ہم نے میرے پاس تو آئے نہیں ہے آپ فکر نہ کریں آپ کو شاید مدری فیس نہ دینی پڑے گی کورس کروانے والے کو خود بھی کورس کرنا پڑے گا پھر پیسے لیں گے اس کے انشاءاللہ ہم پھر اپنے ریٹ بڑھا دیں گے نا چلے جناب اب آخری اچھا کو ان تینوں کو سمجھائیں چھ کو سمجھائیں کہ اب یہ مقدس مقام جو ہے نا یہ غور سے پہلے دیکھیں اچھا ذرا یہ تھوڑا سا اسکرین کے آگے سے اسلائم پہ ہٹ جائیں اچھا ایک اور اسکرین ہے بھی نہیں نا تو ان کو غور سے دیکھنا ہوگا یہ ذرا اس کو ٹھیک کریں سیدھا کریں ایک اسلام پہ آئیں بیچ میں اور اسکرین پر آپ دیکھیں گے کہ یہ مقدس مقام کون سا ہے اور پھر آپ کو اشارہ بتایا جائے گا اور اشارے کے ذریعے آپ نے بتانا ہوگا کہ یہ مقدس مقام کون سا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو ایک اور اشارہ لے لیجیے گا ورنہ نمبر آپ کے ضائع ہو سکتے ہیں है ہے ٹھیک لے سکتے لیکن چار اشارے تو نمبر کم بغیر اشارے کے بتائیں گے تو پانچ نمبر حاصل کریں گے ورنہ چار نمبر تین نمبر دو نمبر یا ایک نمبر غلط جواب دیں گے تو ایک بھی نمبر نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آپ کے لیے سکرین ہم کلیئر کر دیتے ہیں تو غور سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے سمجھ گئے دونوں دو سمجھ گئے दीदी. اب پہلے تو غور سے سارے مقدس مقام دیکھ لیں ٹھیک ہے نا نظر آ رہے दीदी. چلیں نظر آ رہا نہیں آ رہا نظر اچھا جن کو نظر نہیں آ رہا وہ یہاں بیٹھ جائیں آ آپ آپ جائیں ہاں کھڑے ہو کر دیکھ لیں کھڑے ہو کے دیکھ لیں ٹھیک ہے کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کے دیکھ لیں چلے جناب آپ دکھائیے یہ مقدس مقام کون سا ہے بھائی ایک منٹ مدینہ یہ عمومی اسلامی بھائی نہیں ہے ایک منٹ روکیے روکیے روکیے روکیے, روکیے، بھائی یہ عمومی اسلامی بھائی نہیں ہے یہ پڑھ پڑھ کر کیسے سمجھیں گے ان کو اشارے سے بتائیں گے یہ کہ یہ کون سا مقام ہے تو یہ غور سے دیکھیں اور تھوڑا سلو چلائیں چند تصویریں چلائیں زیادہ نہ چلائیں یہ عمومی نہیں ہے چند چلائیں اور چند ہی میں ان سے سوال کر لیں اور ان کو سلو چلائیے گا چلیں سر دوبارہ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسری بتائیں چلیں چلیں جناب تیسری بتائیں اللہ یہ کتنا مشکل ہے کہ ان کو یہ تصویر کے بارے میں بتانا بھی جو ہے وہ اشارے سے پڑھ رہا ہے یہ غارے ہیرا ہے یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے چلیں جناب چوتھا جی غار ہیرا بھی بتا دیا غار سور بھی بتایا جی اگلا بتائیں مسجد تنعیم اچھا یہ مسجد عائشہ اور مسجد تنعیم ایک ہی ہے اس کے دو اینگل سے آپ نے بتا دیا تو میرا خیال اس کو اسکپ کر دیجیے یہ ایک ہی مسجد ہے مسجد عائشہ اور مسجد تنیم ایک ہی مسجد کے دو نام ہیں جی اگلی مسجد دیکھا جی اب دیکھیں چاطا گنج پکش کا روزہ ریاض الجنہ یہ جنت البکی غلط لکھا ہوا ہے ریاض الجنہ ہے بھائی اپنی ایم سی آر والوں چلیں اسی میں سے پوچھ سکتے ہیں اسی میں سے یہ تصویریں آ جائیں گی چلیں آپ بیٹھ جائیں بلکہ آپ کھڑے ہی رہیں ٹھیک ہے اب ٹیم مکی سے سوال ہے ان کو یہ کہیں کہ صحیح جواب آتا ہو تو دیجیے گا ورنہ اور اشارے لے لیجئے گا ٹھیک ہے نمبر کٹیں گے اگر نہیں کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن اگر یہ اشارہ لیں گے تو پانچ کے چار ہو جائیں گے چار کے تین ہو جائیں گے ماشاءاللہ بنگلہ دیش سے ہمارے اعتزاز بھائی نے میسج کیا ہے ایک کورس میری طرف سے ایک رسالہ بھی میری طرف سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء شاہد حسین بھائی ہیں ہند کے شہر کوٹا راجستان سے ایک رسالہ میری طرف سے سبحان اللہ بلحبا بلحبا ایک رسالہ عبد الرحمان تاری راول پنڈی سے کہہ رہے ہیں میری طرف سے ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاءاللہ بہت سارے میسیجز ہیں اللہ کی رحمت سے نابیدہ اسلامی بھائیوں کے لیے شاکر حمید مدنی وزیر آباد سے ہیں آ, وہ کہتے ہیں کہ اکائی دائی سینکڑا ہزار دس لاکھ پچاس لاکھ روپے دینے کی نیت کی ہے آہ! اور ان کی نیت ہے کہ نابینا اسلامک بردرس کے لیے جو آپ جامعہ بنا رہے ہیں اس کے لیے پچاس لاکھ روپے دیں گے ہمارے شاکر حمید مدنی بھائی وزیر آباد سے اللہ آپ کو بہت سلامت رکھے آمید اللہ آپ کو اس کی خوب برکتیں دے اور مجھے بہت امید ہے کہ سرکار کے اس شاک کی کمی نہیں ہے یہ سب مل کر اس پہ حصہ ملائیں گے ہم اللہ کرے کہ اپنے انمول ہیرے سلسلے سے ہماری مجلس خصوصی اسلامی بھائی کو پورے سال کے کورسز اور بہت سارے رسالے اور ان کو پورا جامعت المدینہ بنا کر دے دیں یہ پھر ہمارے لیے دعا کریں گے ہماری ان شاء کا سبب بن جائے گا سبحانت دعا نہیں اللہ کریم میں تو دعائیں دل سے ہیں جو بھی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے تو امیر لہسن سے بھی دعا لیں گے انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ان کو اللہ خوش رکھے ماشاء اور بھی بہت سارے میسجز ہیں ایک پیکج محمد تاریک ناروے یعنی ایک اس کی میرا ان کی نیت ناروے سے تاریک بھائی کا نام لکھ لیں ایک کورس کی نیت انہوں نے کی ہے میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں جو نئے ناظرین شامل ہوئے ہیں کہ آج خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے ہم نے معلومات کی کہ ایک رسالہ بریل لینگویج میں اگر بنایا جائے تو تقریبا یہ پچپن ہزار روپے کا خرچ ہے جس میں تین سو تیرہ رسالے بن جاتے ہیں اس بریل لینگویج میں تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جس کو یہ اشارے سے پڑھتے رہیں گے پھر مزید بنتے رہیں گے اور اسی طرح باون اکاون ہزار روپے انہوں نے بتایا کہ ہمیں پچیس اسلامی بھائیوں کو جب اشارے کا کورس کروانا ہوتا ہے کورس کی اماؤنٹ جو پچیس اسلامی بھائیوں کو یہی بتا رہا ہوں پچیس اسلامی بھائیوں کو جب کورس کروانا پڑتا ہے تو اکاون ہزار روپے خرچ ہوتا ہے اکاون ہزار روپے دے دیں تو ایک کورس ہو جائے گا آپ کی طرف سے یہ پچیس گویا مبلغین تیار ہو جائیں گے پچپن ہزار روپے دیں تو ایک رسالہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گا اور تقریباً دو کروڑ روپے میں نابینا اسلامی بھائیوں کا جامعت البدینہ بن جائے گا تو اس کے لیے بھی ہم نے کہا تھا کہ اللہ کرے کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جو ہمیں مل کر زمین کو دلا دے کوئی تعمیرات کر دے اور یہ ماشاء نابینا اسلامی بھائیوں کا پہلا المدینہ بن جائے ماشاءاللہ اللہ پچاس لاکھ کی تو ایک نیت آ گئی ہے اللہ خوش رکھے سلامت رکھے اسلامی بھائی کو جی جی اور کال دیجیے گا ذرا پھر اس کے بنے پہلے یہ مقدس مقام کون سا ہے انہوں نے ابھی دیکھا ہوا یہ بھول جائیں گے ہم زیادہ باتیں کریں گے تو دکھائیے مقدس مقام کون سا ہے ان کے لیے کیا سوال ہے آپ بیٹھے رہیں گے آپ بیٹھے رہیں گے آپ کی باری نہیں ابھی یہ جی اشارہ دے دیا گیا ہے ایک ان کو کہ اشارہ دیا گیا ہے اس سے نظر آ رہا ہے کچھ ورنہ اشارہ ایک اور لے لیں بہت مشکل اشارہ دیا گیا ہے اگر غلطی کریں گے تو ایک نمبر بھی نہیں ملے گا چاہیں تو ایک اشارہ اور لے لیں ان کو کہیں کہ اشارہ اور لے لیں ورنہ پانچ نمبر کٹ جائیں گے چار ملے گے ہاں اللہ یہ نیگوشیشن ہو رہی ہے اشاروں میں چلو ابھی پانچ ملیں گے اگر ایک اشارہ لیں گے تو چار ملیں گے مطلب کچھ بھی نہیں ملے گا کیا کر رہے ہیں فائنل جاب فائنل جواب دے رہے ہیں کیا ہے یہ داتا دربار داتا دربار کہہ رہے ہیں یہ غلط ہونے کی صورت میں ان کو بتا دیں کہ ایک بھی نمبر نہیں ملے گا تیار ہیں یہ ہاں چلے اشارہ لے رہے ہیں چلو اشاروں میں سمجھا دیا میں نے ورنہ یہ اشاروں میں مجھ پہ غصے ہو جانے تھے چلے آپ ایک اور اشارہ دیں بچت ہو گئی نا دیکھیں بچت ہو گئی اشارہ لینے سے بچت ہو گئی ایک بھی نمبر نہیں ملتا اللہ آپ کیا ہے یہ بتائیے امام احمد حضرت امام شدت کا روزہ ہے پہلے داتا صاحب کہا تھا ایک اشارہ لیا اب چار نمبر حاصل کر لیے جواب درست دے دیا ہے چلے بیٹھ جائیں بھائی بچت ہو گئی ہے اب ٹیم مدنی کی باری ہے آپ کو اشارہ دیا جائے گا بتائیے یہ مقدس مقام کون سا ہے اب یہ فیصلہ کر دے گا کہ کون سی ٹیم آج کا مقابلہ جیتی ہے جی اگر آپ کو نظر آ رہے صحیح نظر آ رہے ہیں اچھا آپ اشارے والے یہاں آ جائیں ٹھیک ہے چلے جناب بتائیے یہ مقدس مقام کون سا ہے صرف آسمان دکھایا ہے اللہ بڑا کر کے دکھائیں بڑا کر کے دکھائیں اشارہ لیں گے ایک اور یاد رہے اس ٹیم کو ایک نمبر اور لینا ہے دو نمبر زیادہ لینے ہیں مشورہ کر رہے ہیں ابھی مشورہ جاری ہے دوسرا اشارہ لے رہے دوسرا اشارہ دے بھائی بچت ہو گئی ہے صرف آسمان سے دانتا دربار داتا دربار ہے کیا یہ داتا دربار ہے بتائیے جی جناب داتا گنج بچ کر روزہ ہے رحمت اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا ہے کر دو کرم داتا پیا جرمنی میں ہمارے بارہ ماہ کے اسلامی بھائی خود بھی مدنی قافلے میں ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک کورس اور ایک رسالے کی نیت کر لی ہے مدینہ نوٹ کر لیں جرمنی میں ایک اسلام مدنی قافلے کے اسلام بھائی نے ایک کورس اور ایک رسالے کی نیت کی ہے باب المدینہ کراچی سے ہمارے ایک اسلامی بھائی ہے اکیاون ہزار روپئے کی نیت انہوں نے کی ہے انہوں نے لکھا ہے ایک, ایک اتاری ایک اتاری لکھ لیں پھر میں آپ کو ان کا نمبر دے دوں گا ان بھائی کا اچھا غلام رسول اور فیضان کو دیکھنا ہے ہمیں بھی انتظار ہے بھائی اب وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں کب آتے ہیں کیسے آتے ہیں ہم انتظار ہی کر رہے ہیں میں تو کب سے سیٹ لگائے بیٹھا ہوں تھوڑی دیر میں امید ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں گے اچھا اور جناب ہم ہم ہم اسی طرح میں چاہ رہا تھا کہ اور میسجز بھی آ جائیں اور آئے ہوں گے میسجز کالز لیتے ہیں سلسلے میں پھر ہم نے ذینی آزمائش خصوصی سے عمومی کی طرف جانا ہے اور آج اس کا فائنل بھی ہے چلے ذرا آپ دکھائیے کچھ کالز سنائیے اور پھر ہم انشاءاللہ ان کو تحائف دے کر اپنے یہاں سے رخصت کریں گے جی وبرکات وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکات تحائف لے آئیے جلو آپ سے کلام سننا تھا مینو شوق مدی نے جام دی میرے دل وسرت ہو ری نہیں چلیں ماشاءاللہ اگلی کال دیجیے گا ماشاءاللہ اللہ اجزا وجل عبد بھائی آپ کا سلسلہ انمول ہیرے بہت ہی پیارا ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے اور واقعی ان اسلائی بھائیوں کو دیکھ کر نعمتوں کا احساس صحیح معنوں میں ہوتا ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں ایک عرض کروں گا کہ عبدالحبیب بھائی آپ کوشش فرمائیں کہ یہ جو نعمتیں اللہ تعالی نے آتا فرمائیں آنکھ کان, زبان ہاتھ اگر ہو سکے تو ان پر آپ کو بیان کی ترکیب فرمائیں کہ ان پر بھی مختلف سلسلوں میں بیان ہوا کرے تو انشاءاللہ اللہ اس طرح دیکھ کر اور سن کر دل پر بہت چوٹ لگتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے ماشاءاللہ اللہ ہمارا ایک بہت خوبصورت رسالہ ہے مقصد المدیرہ نے جاری کیا بلکہ کتاب ہے چھوٹی سی شکر وہ ضرور پڑھیں اس سے احساس ہوگا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے اور کئی بار ان موضوعات پر مجھے بھی بیان کرنے کی سعادت ملی ہے نگران شورا امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکروں میں بہت بار بدنی پھول عطا کیے ہیں یقیناً یقیناً بار بار ہونے چاہیے تاکہ یہ احساس اجاگر ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں میں نواز شریف اختاری ہند کے شہر حیات کر رہا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ انمونی رہے جس میں عبدالحبیب بھائی بنی پھول دے رہے حقیقت عبدالحبیب بھائی بہت ہی پیارا لگ رہا تھا جب خصوصی اسلام بھائی اشاروں کے اندر ناد پڑ رہے تھے حقیقت میں محسوس ہوا ہمیں بھی کہ آنکھوں کی قدر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے اور نعمتوں کے اندر نیچے والے کو دیکھنا چاہیے بہت آج محسوس ہوا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے مدنی چینل کے تمام آپ کے جتنے بھی میں اللہ تعالی سب کو سلامت رکھے بڑے پیارے, پیارے سلسلہ لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بے آمین آمین علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی اگلی کال دیجئے گا ضملم نگر حیدرآباد سے محمد زبیر اختاری کر رہا ہوں حضور ایک رسالہ برین لینگویج والا وہ میں اپنی طرف سے اس کی رقم دینا چاہتا ہوں اور اس کی نیت کرتا ہوں زمزم نگر حیدرہ حیدرہ باز سے باز سے میں خود بھی بلائنڈ ہوں کو تو المدینہ المدین بتایا تو بھائی کہ میرے لیے بھی کوئی اگر ترکیب بن جائے میں چاہتا ہوں کہ میں کال کروں کیا بات ہے ذرا دیکھیے جناب اب نابینا اسلامی بھائی نے ہی کال کر کے اپنی طرف سے بریل لینگویج کا ایک رسالا سپانسر کیا یہ ہوئی نا بات کیا بات ہے مدینہ کی چلے جناب اگلی کال دیجئے محمد یوسف اتاری باب المدینہ کراچی حاجی جی عبد سے میری یہ عرض ہے جو آپ کے ساتھ دو مدنی منیا بیٹھی ہوئی ہیں یہ کون ہیں اچھا وہ میرے ساتھ نہیں تھی وہ فضیل بھائی کے ساتھ بیٹھی تھی فضل بھائی بتا دیں یہاں بھی بیٹھی ہیں ماشاء آ جائیں بھائی وہ دونوں مدنی منیاں آ جائیں بلکہ تین آتی نہیں دو بڑے بھائی اچھا اچھا بتیجیے آگے آ جائیں بتائیں بھائی آگے ہیں آگے ہیں چلے بھائی ماشاء فضیل بھائی کے ساتھ مدنی منو کا بھی ایک مدری قافلہ آیا ہے منو منوں کا ان کی بھی تعارف لیتے ہیں ایک اور کال دے دیں محمد کریم غازی خان سے بات کر رہا ہوں آپ کا یہ سلسلہ ہے ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اور اس میں میں ایک کورس کا حصہ لینا چاہ رہا ہوں ماشاء اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اور کورس آ ہے بھائی مجھے لگتا ہے بہت ساری کالز ہیں اور بہت سارے میسجز ہیں آپ دونوں سزیل بھائی اور آپ ہمارے ایم سی آر میں چلے جائیے گا سارے میسجز بھی لے لیجیے گا ساری بھی لے گا اور ہمیں پھر خوشخبری سنائیے گا کہ ماشاء کتنے کورسز ہو گئے ہیں کتنے رسالے ہو گئے مجھے خواہش یہ ہے کہ اللہ کرے جامعت المدینہ بھی پورا ہو جائے آج کے ہی سلسلے کی برکت سے پچاس لاکھ کی ایک نیت تو ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی نے کر لی ہے اللہ ان کو بھی استقامت دے اور اللہ کرے اور بھی دو کروڑ روپے کا ہمارا ایک میٹلی بجٹ ہے کہ جس سے مجھے امید ہے کہ ایک اچھا نابینا اسلامی بھائیوں کا جامعت البدینہ بن جائے گا یہ نابینا علما بنیں گے تو ان شاء اللہ یوں کہ ان کے والدین کی ہم دعائیں لیں گے اور یہ پھر ان نابیناؤں میں جا کر خصوصی اسلامی بھائی میں جا کرنے کی دعوت دیں گے آخری کال لیتے ہیں اور پھر بھائی سے مدری منوں کا تعارف لیتے ہیں اور تحائف دے کر ہم سوئچ کریں گے خصوصی ذہنی آزمائش سے عمومی ذہنی آزمائش کی طرف جی اب تو رہ بول رہا ہوں. ایک ہزار پر اکسی بھائیوں کے لیے نیت ہوں. بڑی مہربانی آپ کی اللہ کو جزائے خیر دے جی فضل بھائی ذرا بتائیے گا یہ کون ہے اسلام مدری من نے ذرا تعارف کریں بھائی یہ میری مدری منی ہے اچھا سب سے بڑی ہے اچھا نام بتائیں کوئی مائک خود ہی نام بتائیے جی فاطمہ کی بڑی بیٹی ہے ماشاء یہ آپ کا نام عائشہ عائشہ اچھا اور یہ یہ اسلامی بھائی کے اچھا یہ اسلامی بھائی کے بیٹے ہیں فیضان رضا تاری بھی آگے ہیں بیچ میں کیا بات ہے جی جان یہ آمنا آپ کی یہ بڑے بھائی بڑے بھائی کی بیٹی ہیں چاہے ذرا باپو مدنی منع آ گئے تو کچھ ہم ان کو مدینہ شریف کے کچھ چاکلیٹس وغیرہ بھی دیتے ہیں آپ بدری منع بدری منیا یہیں بیٹھیں گے آپ وہاں پیش کرتے ہیں اب وہیں بیٹھیں گے اپنی جگہ پر اب باپو پہلے ان کو تحائف دے دیں تاکہ ان یہ ہم سے رک سکتے پھر مدنی منع منیا کو بھی ان شاء اللہ اور بدری منع کو اور بھی ابھی ان شاء اللہ تحف کہ میں دونوں ٹیموں کو توفہ دے دیں اور تبرکات دے دیں ماشاء کو آپ پوچھ کیا دے رہے ہیں پچھلی دونوں ٹیموں کو مکی ٹیم کے بیس نمبر ہیں اور مدنی ٹیم کے اٹھارہ نمبر ہیں جناب جو اب جو ہماری جو پیچھے رہ گئی ہے ٹیم ان کو ماشاءاللہ ہم تین چیزیں دے رہے ہیں مقدس uh, پانی بھی غلاف کعبہ کے دھاگے بھی اور مدینہ شریف کا چاکلیٹ بھی سبحان اللہ چلے جناب ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلے بھائی آپ بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ وہیں آ جائے آپ قریب آ جائیں چلے جناب اور جو ہماری جیتنے والی ٹیم ہے ان کو ماشاءاللہ ان تبرکات کے ساتھ ساتھ مدینہ کی تصویر بھی دی جائے گی انشاءاللہ ماشاء اللہ اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تشریف لائے صحائف لیتے جائیے اور اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے اور وہ ٹیم جن کا آج فائنل ہے زینی آزمائش کا تاجران مجلس کے وہ آگے تشریف لے آئیں ماشاء کچھ ہم عناطواں سے اشار بھی سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آ, سوچ سوئچ کر جائیں گے انشاءاللہ کیا ہی افضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ شفا تماری بو گفا شفاق سے تم فضا شفاعت ہے تمریواہ ہوا اپنے پیارے کی سواری باہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری گاری کیا ہی فضا شفا ت سے اتنی جان پیاری واہ ہواں سگنے کو سے اتنی جان پیاری تمہاری دیکھیے یہ سکرین جو ہے ان کو دیکھنا ضروری ہے مجھے بھی دیکھنا ضروری ہے اگر آپ اسکرین کے آگے آئیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے جو مدنی منہ اپنی جگہ پر آرام سکون پیار سے بیٹھ سکتے ہیں وہ بالکل بیٹھیں ورنہ اگر آپ بہت زیادہ اسلیں گے کودیں گے ابد القادر بھائی آپ بھی دیکھیں اسکرین کے سامنے آ رہے ہیں اسکرین کے سامنے کوئی بھی نہیں آئے کیمرے کے سامنے کوئی نہیں آئے دنیا دیکھ رہی ہے ہمارے سلسلے کو آپ اتنی چہل پہل کریں گے تو سلسلہ کرنے والے کو بھی مشکل ہو جاتی ہے تو مہربانی کریں یہ سارے مدری منع ایک بڑے اسلامی بھائی یہاں بیٹھ جائیں اور اگر مدنی منوں کو آگے بٹھانا ہے تو کسی کو بھی اس کیمرے کے آگے اور اسکرین کے آگے نہ آنے دیں آپ پیچھے ہو جائیں بالکل آرام سے پیچھے ہو جائیں اور خاموشی کے ساتھ موبائل فون کوئی بھی استعمال نہیں کریں گے. یا جتنے اسلامی بھائی ہیں فون استعمال گے موبائل فون کو برائے کر ہم سائلنٹ کر لیں جزاک صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم